رب اللهرب العین والسلام وسلام عللى صیيد اما با اغزب الله من الش ررجیم بسم الله الرحمن الررحم صللاو وسلام علی کا یا رسول الله و علی کا و حاب کا یا حبي الله صللا وسلام یا نبي الله له عاد کا ووس یا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک میں ہم مغرب کے بعد سلسلہ اے ایمان والوں میں حاضر ہوتے ہیں کل تل کا جو ہمارا عنوان تھا جس میں بدگمانی تجسس وغیرہ کے بیان کے بعد ہم گیبت کی طرف آئے تھے لیکن چونکہ ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا تھا تو بہت سارے گیبت کے معاملات تھے جو بیان کرنے سے رہ گئے آج ہم اسی اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے جیسا کہ ہم نے گیبت کی تباہ کاریاں سنی ہیں اور گیبت کے بارے میں گیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ بھی اللہ نے چاہا تو کر لیں گے مگر ایک تعداد ہے جنہوں نے الحمدللہ اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوا ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر ستائیس پر ایک بڑی پیاری روایت جو قبت کے حوالے سے نقل ہے جس سے ہمیں بہت سارا قبت پہ جو ہمارے جو آپس کی جو کلام ہے اس میں ہم کہاں کا قیبتوں میں پڑ جاتے ہیں اس کی نشاندہی بھی ہو جائے گی چنانچہ صد اللہ فاضل نئی مدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی تفسیر میں لکھتے ہیں خزانہ عرفان میں کہ ہمارے پیارے مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ہر دو مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائے پلائیں اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان تعالیٰ علین دو آدمیوں کے ساتھ کئے گئے ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا تو سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کے خادم مطبخ یعنی باورچی خانے کے جو خادم ہوتے ہیں حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں جب حضرت سین سلمان رضی اللہ تعالی نے دونوں رفقہ کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا اسامہ نے بخل کیا کیا لفظ کہا اسامہ نے بخل کیا یہ لفظ یاد رکھیے گا جب بارگہ رسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس نے پر غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں انہوں نے کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں محمد تم نے گیبت کی اور جو مسلمان کی گیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا تو پیٹ پیچھے برائی جیسا کہ طلبی بھی آپ کو اس موضوع پر گیبت کے موضوع پر آپ کو بیان کیا جا چکا ہے کہ گیبت کی تعریف جو یہی قیمت کی تباہ کا کتاب سے آپ کو پڑھ کر بیان کی گئی تھی تو اب غور کیجئے کہ پیچھ پیچھے برائی اسام اس نے بخل کیا اب یہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جناب ایک کی برائی جو میں اس کے پیچھے پیچھے کر رہا ہوں اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ برائی ہے تو میں نے جھوٹ تو بات کی نہیں ہے نا بات تو میں نے سچی کی ہے جھوٹ بولا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی توہمہ تو بوتان لگایا تو ٹھیک آپ کہتے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو میں جو کسی سے کسی کے بارے میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں نے غلط بیانی نہیں کی ہے بھائی. میں درست کہہ رہا ہوں آپ قسم لے لیں میں درست کہہ رہا ہوں اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اس کنفیزنس اور یا اس اشکال کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں مسلم شریف کی یہی قیمتی کی تباہ کا کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر نقل ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استحصال فرمایا کیا تم جانتے ہو قیبت کیا ہے عرض کی گئی اللہ عز و اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں فرما غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جس سے وہ ناپسند کرتا ہے عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہوتا ہو تو وہی بات آ گئی جو آج ہم کہتے ہیں اگر وہ بات اس سے موجود ہو تو فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی قیمت کی اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر وہتان باندھا اب آئیے مفصد شیر حکیم علومت مفتی احمد یارخان نعیمی احمد اللہ تعالی علیہ کی کچھ ارشادہ سنتے ہیں یہ کیبت سچے خیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے خیب بیان کرنے کو بت ہوتی ہے سچ مگر حرام یہ سطح کا مدر پھول ہے گیبت ہوتی ہے سچ کیونکہ سچ تھا تبھی تو کیمت تھی اگر جھوٹ ہوتا تو بہتان ہو جاتا تو گیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بھی ہیائی اور حرام تو معلوم ہوا کہ ہر سچ ہے نہیں خلاصہ یہ کہ ہے کہ کیمت ایک گنا ہے بہتان دو گناہ اب میں آپ کو مزید اس کی تباہی اور بربادی کا احساس ہمیں ہو جائے اس پر حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافئی رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ جو نقل کرتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں کہ کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی قیمت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت مبالغہ کر رہا ہے یہ مدنی بھول اپنی گرے سے مان لیں اور ہمارے مسلسل جو اس طرح کے بیانات آپ تقریبا روز ہی سنتے آ رہے ہیں اور کم و بیش کوشش کی گئی ہے کہ کسی صورت ہم ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کا سوچ بنانے میں کامیاب ہو جائیں دیکھیں یہاں پر واضح تب و فرمایا کہ ت کو حرام کرا دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظتیں مبالغہ کرنا ہے اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اس کے حقوقی کی بہت زیادہ تاکید ہے نیز اللہ وجل نے اس کی عزت کو گوشت و خون کے ساتھ تشمی دے کر مزید پختہ اور موقع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مبالجہ کرتے ہوئے اسے مردہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے متعدق کر دیا جیسا کہ آپ نے آئے کریمہ میں سنا تھا بارہ چھبیس سوریہ حجرات کی آیت نمبر بارہ میں ہوتا تھا آیو کیا تم میں کوئی پسند کرے گا آیو کیا تم میں کوئی پسند کرے گا میتن اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے کری تم ہو خود ہی جواب بھی آ رہا ہے خود ہی جواب بھی آ رہا ہے کہ یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا عزت کو گوشت سے تشبی دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بھی عزتی کرنے سے وہ ایسی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے اب آپ غور کیجئے کہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا ب درجہ اولا اس سے زیادہ بڑھ کر اچھا تصور نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر ہے اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہوتا لیکن دشوان کا معاملہ اس کے برعکس ہے تو آپ غور کیجیے کہ یہاں پر جو عبارت میں نے آپ کو بیان کی ہے حضرت سیدنا احمد بن حجر مکی شافئی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ اس میں بڑی واضح طور پر ہمیں یہ شاع فرما دیا گیا کہ یہاں پر جو سب سے جو بنیادی چیز بیان کی وہ مسلمان کی عزت کی حفاظت ہے اب یہاں ایک اور وسوسہ آتا ہے جس کو یہیں بیان کیا گیا ہے وہ وسوسہ ہی آتا ہے اعتراض اس کو کہ لیں بھائی جانے کسی کے منہ پر اگر میں برائی بیان کرتا ہوں کسی کے اگر میں منہ پر برائی بیان کرتا ہوں تو اس تکلیف ہوتی ہے لیکن اب میں کسی کے پیچھے اگر اس کے پیٹ پیچھے برائی بیان کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے منہ پر برائی بیان کروں گا تو یقیناً کسی کے منہ پر میں بولوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی چوٹ لگے گی جھٹکا لگے گا لیکن اگر میں اس کے پیٹ پیچھے بات بیان کرتا ہوں تو اس کے متعلق جو کچھ ہے تو اس کو اطلاع تو ہے نہیں تو جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی تو پہنچتی کیونکہ اس سے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی تو اتلا یہاں لکھا ہوا کہ کسی کے منہ پر اس کا اے بیان کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے اسے ہاتھ تو ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی کیونکہ اس سے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی اس کا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ پارہ چھبیس سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ میں اس لفظ میتن یعنی مردہ کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہر کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ یہ انتہائی گٹیا اور برا فیل ہے تاہم وہ مردہ جان لے کے میرا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے ضرور تکلیف پہنچے اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بیان کرنا بھی حرام ہے کیونکہ جس کی گیبت کی گئی اگر اسے اطلاع ہو جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی یہ ایک قیبت کا یوں سمجھے کہ آپ کو فلسفہ بیان کر رہا ہوں میں کہ آخر اس کی جو اتنی تاقید آئی ہے تو اس کی تاکید کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے اور وہ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے عزائے مسلم مسلمان کو تکلیف پہنچنا مسلمان کو ایزا پہنچنا یہ اس کی بنیاد ہے آپ نیت کر لیں کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو ایزا نہیں پہنچے گی دیکھیے کتنی اہمیت ہے مسلمان کی اسلام نے اس کو کتنا پروٹیکٹ کیا ہے کہ تم میں سے مومن وہ ہے کامل مومن کی یہ نشانی بیان کی جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اب ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ جو رواج بیان کی گئی تو زہر ہے کہ اب ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچے زبان سے اس طرح تکلیف پہنچے گی اب آپ کسی کی دعوت سے اگر آ جائیں وہاں تو اسے اچھے اچھی طریقے سے اب ملے اس کی منہ بھر کر تعریفیں کی گاڑی میں بیٹھے فیملی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں جاتے ہوئے اب جو پوری فیملی گاڑی میں بیٹھے اب اس کے اب کیڑے نکالیں اس کو دیکھا تھا اس کو دیکھا تھا کھانے کا دیکھا تھا یہ بھی دعوت تھی یہ تھی وہ تھی وہ تھی دس قسم کی برائیاں بیان کر رہے گی اب اب بتائیے اگر وہ برائی اس کو مل پہنچتی ہے کوئی بھی آپ میں تو گھٹ گیا بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں نے سن لی بچے کسی دن میرے انکل انکل اس دن ہم میں جا رہے تھے تو ابو نے ابو اور امی نے یہ باتیں کر رہے تھے انکل بولیں گے یار تم اچھی بات بھی ہو میرے منہ پر آ کر تم نے میری منہ بھر بھر کے پیٹ بھر بھر کے تارے دیکھی گاڑی میں جا کے میرے کیڑے نکالتے تھے اب آپ مطلب بگلے جھانکو گے پھر گھر پہ جا کے بچوں کو بولو گے چمک خبردار بچے گھر کی بات باہر نہیں کیا کرتے تو آپ نے بچے کے سامنے ایسی باتیں کی کیوں بچہ ہو یا نہ ہو سمجھانے کیا مقصد تھا آپ کی جب یہ بات تو یہ جو تکلیف مسلمان کو پہنچی ہے اور وہ جو بیٹھ کے جو قیمت کی اور وہ پھر یہ عادت بھی کتنی خراب کہ کسی کے منہ پر جا کر اس کی تعریف کرنا اور پھر بعد میں جا کر پیٹ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا یہ کتنی گندی اور کتنی گندی عادت ہے تو چار آدمی کہیں بیٹھے ہوئے اب اس کو مطلب کہ اس کی تعریف کے پول باندھے جب وہ جائے ابھی جان چھوٹی یار گیا جان کو آ گیا تھا یہ تو جان چھوٹ گئی یار یار آئندہ مت بلانا جب یہ آئندہ آئے نا تو مجھے مت بلانا بھائی جب یہ آئندہ تو بھائی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر تو آپ اس کے تعریف کر رہے تھے کہ یار بس آپ آ گئے یار واہ واہ واہ واہ آپ بہت اچھا گیا یار اس کو بلا لیا بور ہو رہا تھا یار ہم لوگ تو یار مزہ نہیں آ رہا تھا آپ آؤ بیٹھو یار بیٹھو اب بیٹھے اس سے تھوڑی بہت باتیں کی باتیں کرنے کے بعد جب وہ جیسے گیا پاپے پہ دوستوں کہنے لگا تیر دماغ میں خراب ہو گیا تھا اس کو بلا لیا یار اس کو بلانا چاہیے تھا تو یوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان عادتوں میں مبتلا ہو کر اس قدر اپنا نقصان کر بیٹھتے کہ وہ آیا آ کر اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جب وہ چلا گیا تو جانے کے بعد اب اس کی منہ بھر کر برائیاں کر رہے ہیں اس کی جیبت کر رہے ہیں یہ بری عادت ہے سے توبہ کر لیجئے اب اس کو بالکل پتا چلے مثلا آپ چار دوست چلے گئے چار دوست بیٹھے تھے ایک چلا گیا اب آپ تین کے سامنے اس کی برائی بیان کر رہے ہیں ان میں وہ ایک جا کر بول رہے چکل خوروں کی بھی کمی نہیں ہوتی اس میں چکل خور بھی بعضوں کا نکل آتا ہے چکل خور کی کمی نہیں ہوتی جب وہ بعد میں کہیں ملیں گے تو وہ کہیں گے یار وہ نہیں تم چاہئے تھے تمہارے جانے کے بعد اس نے تمہارے بارے میں یہ باتیں کی تھی یا تم کیوں آتے ہو دریا جو تم اچھے نہیں لگتے ان لوگوں کو تو, تو وہ بھی بولے گا یار جب میں آیا تھا تو وہ تو اتنی ساری تاریخیں کر رہا تھا پھر اس کو اچانک پتا نہیں کیا ہو گیا میری برائیں کرنے لگ گیا تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس سے دیکھیے کس قدر نفرت اور کس قدر آپس میں اختلاف پیدا ہوگا کس قدر آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی پھر وہ اس کی الگ کی کرے گا وہ چگل خور جو تھا وہ جو بلا اجازت بنا حجت شرح اپنی بات لے کر چلا گیا اور اب دو دوستوں دوستوں کے درمیان جو دائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب اس کا کوئی حل ہمارے پاس کیا ہوگا اسی طرح سسرال کے حوالے سے دوستوں کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے بس پیٹ پیچھے برائی اس کو یاد رکھے کہ اگر اس کو یہ بات پتا چلے اور مسئلہ کہ آپ نے میرے سے کوئی بات کی اب آپ کو اگر یہ جیسے یہ جھٹکا تو لگے گا نا یار یہ جا کر اگر عمران اس کو یہ بات بتا دی تو کیا بنے گا میرا یار اس کو بات پتا چلے گی اس کو برا لگے گا نا تو آپ پہلے سے فیل کیوں نہیں کرتے پہلے تولو پھر بولو آپ اور ہم پہلے سے ہی فیل کر لیں کہ میں یہ جو بات اس سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں یہ بات اگر اس تک پہنچ گئی تو ہماری دشمنی ہوگی لڑائی ہوگی اور پھر یہ دنیا کی جو پریشانی اور دنیا کی جو آفتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس میں گیمت کا بڑا حصہ ہے تگلی کا بڑا حصہ ہے ایک وہ مون پر تاریف کرنا پی، پیچھے پیچھے برائی کرنا ان تمام چیزوں کا بڑا حصہ ہے ایک کامیر مومن والی صفات ہمارے میں کتنی پائی جاتی ہیں اس کو آپ ہی دیکھ کر لیں پھر جو آخرت کا جو نقصان ہے آخرت کی جو تباہی ہے اس پر بھی ذرا غور کر لیں کہ کس قدر آخرت میں اس کے عذابات ہیں کہ سرگرم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ منہ پر ایب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ از وجل ارشاد فرماتا ہے پاراتی سورہ حماضہ کی آئٹمر پہلی ترجمہ کنزلیمان خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیچھے بدی کرے اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ و تعالی علیہ وسلم کا فارمانی عبرت نشانے میں شب معاج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھے جبریل یہ کون لوگ ہیں عرشاد فرمایا یہ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی قیمت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے مفسر شہ رقیم الامت مفتی احمد یاخان نعمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ان پر خارش عذاب مسلط کر دیا جائے گا خارش عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے ان سے سینا چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے اللہ عز کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے آنکھوں سے دیکھا مسجد فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی گیبت کرتے تھے اور ان کی آبر ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تو اس طرح آپ غور کیجئے کہ دنیا میں بھی تباہی بربادی آخرت میں بھی تباہی بربادی اتنی قبت کی ہمارے معاشرے میں عادت ہے کہ گھر میں صبح نو بجے دس بجے وہ بچوں کے ابو چلے گئے ماسی آئی یا اور کوئی کام والے آئے یا کوئی رشتہ دار آ تو اب وہ رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کی امی اس کی اپنی بیوی اس کے شوہر کی گیبت کرتی ہے ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں ہے گیبت کرتی ہے پتہ نہیں ایسے ہی ہیں ایک تو یہ جملہ ہے نا بڑا عجیب ہوتا ہے ہاں یہ تو ایسے ہی ہیں ارے ان کو پتہ چلے ایسے ہی ہے تو کیا مراد بھائی ایسے ہی ہے خالی خالی ایسے ہی ہیں کیا کیا ہے کیا بگاڑا ہے نے آپ کا کہ ایسے ہی ہے وہ دفتر پہ جائے گا تو چار دوستوں دوست اپنی بیوی بی کی برائی کرتا ہے یہ تو کتنی گندی بات ہے کہ شوہر اپنی بیوی بی کی برائی برائی ہو یا اچھائی ہو عادت کے ساتھ برائی ہو یا اچھائی ہو بیوی بی کے متعلق کسی غیر مرد سے بات کرنا یہ خود ہی غیرت کا تقاضا تو نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ میں ایک غیر مرد کے سامنے اپنی بیوی بی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کروں غلط بات کروں تب بھی جاؤں گا اچھی بات کرتا ہوں تب بھی پستا ہوں اس کے سوچ میری بیوی کی طرف اس کا تصور میری بیوی کی طرف جائے کیوں اسی طرح وہ عورتیں جو غیر عورتوں کے سامنے اجنبیہ کے سامنے اپنے شوہروں کا تذکرہ کرتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کر کیا رہی ہیں ایک عورت کے سامنے اپنے شوہر کا تذکرہ کرنا کیسا ان تمام چیزوں میں عورتیں یا مردوں مردوں کے سامنے جب عورتوں کا ذکر کرو تو انہیں ایک عجیب قسم کا لطف محسوس ہوتا ہے اگر عورتوں کے آگے لڑکوں یا مردوں کا ذکر کرو انہیں عجیب سا لطف محسوس ہوتا ہے یہ سب کیا ہے اچھا یا برا فیصلہ آپ کریں یہ آپ کو گندی عادتوں کی طرف یا بری سوچوں کی طرف یہ لے کے جاتی ہے کہ اچھی سوچوں کی طرف لے کے جاتی ہے اس کا فیصلہ آپ کریں غور کر لیجئے یا پھر بیٹھ کے برائی کریں گے ساس کی برائی سر کی برائی داماد کی برائی بہو کی برائی نند کی برائی یہ ساری برائی کریں گے آفس سے آدمی گھر پر آئے گا اب دفتر میں جو بھی ہوا اب بل کے گھر والے جانتے ہیں شیٹ صاحب کو جانتے ہیں چار آدمی کو جانتے ہیں اب بیٹھ کے بارہ اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا اس نے یوں, یوں بول دیا اس نے یوں بول دیا میں نے بھی یوں کڑی کھڑی سنا دی میں نے بھی نہیں کیا اب یہ بیوی بیچا کیا بگاڑ لیں گے بھائی آپ کے دفتر کے اندر شیر سا پر کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے وہ یہی کریں گے جی جی پانی پی لیجئے صبر کیجیے آپ کیا کریں نوکر آدمی صبر ہی کرنا بھائی صبر کی طرف کیا گناہ کیے بھائی اتنی قیمتیں کی ہیں آپ نے اس پہ کتنی تو توہمتیں ہوں گی پتہ نہیں بھائی یہ کچھ کرتا نہیں سکتے نا بیوی بچے آپ بولو گا یار میں اپنی بڑا ہی نکالو یہ ہوتا ہے یار میں اپنی بڑھا سے نکالو کہاں کہاں بولوں کہیں تو بولنا ہے نا مجھے چوپا اں کہاں کہا پہ ہلکا کرو اپنا بوجھ کہاں ہلکا کرو بھائی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آپ کو یہ گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اس رب قدیر عزب اجلّہ کی بارگاہ میں عرض و دعا کیوں نہیں کرتے مولا کریم مجھے تیرے اس بندے سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے اس کی تکلیف سے نجات عطا فرما جو تکلیف دور کرنے والا طلبوں کو پھیرنے والا مغفرت عطا کرنے والا گناہوں کو بخشنے والا لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالنے والا ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہماری دعاؤں کو سننے والا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہم دنیا اور آخرت کی نعمت اور برکتیں جو عطا کرنے والا ہے ہم اس کی مارکا میں عرض نہیں کر رہے اور ہم کہتے ہیں کہ میں کہاں بولتا ہوں سامنے والا بہت زیادہ ہمدردی کرے گا آپ کے ساتھ کر تو کچھ بھی نہیں سکتا جہاں عموماً جہاں باتیں کرتے ہیں ہاں جہاں واقعی مصلیت شرعی اجازت شرعی بنتی ہے اور کوئی مقصد بنتا ہے تو اس کی جدا بات ہوتی ہے لیکن جو کچھ کر ہی سکتا صرف دو ہمدردی کے بول لینے کے لیے کہ میرا کوئی پرابلم شوٹ آؤٹ نہیں ہوگا میرا پرابلم سولو نہیں ہوگا میرا پرابلم وہی کرا رہے گا بلکہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جا کر اس کے بارے میں برائی کر دی ہے یا میں نے اور مطلب اپنی بھراس نکالی ہے اور اگر اس کو پتا چل گیا تو میرا معاملہ مزید ڈسٹرب ہو سکتا ہے میرا معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے میرے پریشانی میرے لیے مصیبت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر دیں اس کی بارگاہ میں دعا کر دیں نمازوں کی پابندی کر لیں اور پھر کسی کی طرف سے اگر تکلیف آئی ہے تو اس کو اسی کی طرح منسوخ کرنے کے بجائے میرا ماقس مشورہ یہ ہے میرا مدنی مشورہ یہ ہے میری مدنی انتظام سے یہ ہے کہ اس وقت اپنی قصور اپنے گناہوں کا خیال کرے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں نمازیں میں چھوڑ رہا ہوں جھوٹ میں بولتا ہوں گانے میں سنتا ہوں فلمیں میں دیکھتا ہوں بت نگاہیاں میں کرتا ہوں گیبتیں مجھ سے ہوتی ہیں چگیاں مجھ سے ہوتی ہیں داری میں منڈاتا ہوں اور اسلام کی کئی ایسی تعلیمات ہیں جو مجھے فرض جیب جن کے ترک پر مجھ پر گناہ آتا ہے یہ سارے کام کرتا ہوں کیا جب کہ یہ ساری پریشانی مصیبتیں میرے اپنے ہاتھوں کا کرتوت تو قرآن واضح طور پر کہتا ہے تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور وہ سی چیزیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے وہ سی چیزیں اللہ معاف کر دیتا ہے جو تم پر پریشانی مصیبت آئی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی کو چھوڑ کر کسی اوروں کے ہاتھوں کو ٹٹولتے ہیں کہ مجھے جو مصیبت پریشانی آتی ہے یہ وہاں سے آ رہی ہے آپ کو مشہور حدیث ہے جو مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ اپنی زکوات ادا کر کے اس کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کرو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ کی رحمت شامل رہی جو اپنی پوری زکوات ادا کرے گا رب کی رحمت شامل اس کا مال تباہ برباد نہیں ہوگا ہم نے کیا ہمارا مال لوٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہو رہا ہے جو لوٹا جا رہا ہے جو جس نے لوٹا اسے غلط کیا اس کے جو بھی سائڈس ہیں اس کے اوپر میں کلام نہیں کر رہا لیکن جہاں پر آپ کئی فیکٹر پر غور کرتے ہیں انسان کی سوچیں یہاں بھی جاتی ہے وہاں بھی جاتی ہے یہ بھی سوچتا ہے وہ بھی سوچتا ہے دس سوچیں ذہن میں آتی ہیں ایک سوچ جس کو ہم نظر انداز کر گئے یہ بھی دیکھیے کہ یار میرا مال جو چلا گیا جو یہ سب کچھ تباہ برباد ہوا میں نے زکاتا صحیح کی تھی کہ نہیں کی تھی تم پر جو مصیبت تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے بہت سی چیزیں اللہ معاف کر دیتا ہے کوئی قیبت کی وجہ سے پریشانی آ جاتی کسی کی قیمت کر دی اللہ ناراض ہو گیا کسی کے بدگمانی کر دی اللہ ناراض ہو گیا کسی کو جھوٹ یا دھوکہ دیا اللہ ناراض ہو گیا میں آپ کو ایک قید سناتا ہوں ایک شخص دودھ میں پانی ملاتا تھا پرانی قید ہے دودھ میں پانی ملاتا تھا ایک دفعہ سیلاب آیا اور اس کی ساری بھینسیں باہر کر لے گیا بچہ دانا تھا اس کا با جو پانی آتک دودھ میں ملا ہے نا وہ سارا پانی ترسیلہ بن کر آیا اور آپ کی ساری بھینسیں بھاگا لے گئے چوٹ کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہمیں ہماری کتنی پریشانیاں جو ہم پر آئی چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے چھوٹے جو مختلف موقعات پہ مختلف مقامات پر قدم قدم پر جو ہم غلطیاں کوتہیاں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس جمع ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے تو ہماری کئی چیزوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے ہمارے سخ اور چین کو و برباد کر کے رکھ دیتا ہے جو شعر جو ہم بار بار وہ سناتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھے جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت شکوا ہے زمانے کا کرنا قسمت کا گیلا ہے خود کردار علاج نیست اپنے ہاتھوں کے کی کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو اپنی کوتاوں پر غور کریں اور اس طرح بھرا سے نکالنے کے بجائے گناہوں میں پڑنے کے بجائے میں پھر ارض کر دوں ہاں کوئی مسلط شرعی ہے کوئی اجازت شرعی ہے کوئی صحیح مقصد ملتا ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے تو وہ بات کسی کی کسی کے آگے بیان کرنے کی اجازت تو ملتی ہے جس کے بیات میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن ہمارے یہاں جو بھراس نکالنا اور کھائی نہ کھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے برائیاں کرنا اور بس اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے اس کی برائیاں کرتے کرتے کرتے کرتے اپنی دین رات گزار دینا یہ عادت اچھی نہیں ہے دنیا میں بھی اس میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذابات آپ نے ابھی سنیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو یہ نعرہ لگتا ہے گیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی محبتوں کے چور چگل خور چلخور اس کا حل کفل مدینہ چپ رہے من سما تجا حدیث پاک جو چپ رہا سے نہ جان ایک چپ سو سکھ پہلے تولو بعد میں بولو میں جو بولنے جا رہا ہوں میرا یہ بولنا مجھے اللہ کا کور پتا کرے گا کہ اللہ کی محبت سے دور کر دے گا اور کرے ایک دوسرے کی عیب ڈھونڈنا عیب اچھالنا چھوڑ دیں اپنی زبان کو شریعت کی لگام دینی چاہیے ہماری زبان اب شریعت کی لگام جیسے ڈھیلی پڑ گئی دو جو سمجھ میں آتا ہے بولتی ہے اور ہم سب بھی یہ سوچیں کہ ہم بھی برائی سننے کو اور گت سننے کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں کوئی آ ہمارے سامنے چگلی کرتے ہیں کو پسند کیوں کرتے ہیں ہمارے اپنے کان بھی تو کسی کی برائی سننے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے ہیں تو ان تمام برائیوں کا علاج بھی گبت اور اس طرح کی برائی کا علاج بھی اس کتاب میں موجود ہے گیبت کی تباہ کاریاں اس کا مطالعہ کریں معاشرے کے کم و شعبوں میں کی جی جانے والی گیبت کی نشاندہیاں اور اس کی مثالیں اٹھارہ سو ایٹ مور دین ایٹین ہنڈریڈ ایگزامپلس اباؤٹ گیبت یہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کا مطالعہ کریں تاکہ پتا چلے یار یہ جملہ میں اگر بولوں گا تو یہ گیبت ہو جائے گی یہ جملہ میں بولوں گا تو گیبت ہو جائے گی یہ جملہ میں بولوں گا تو گیبت ہو جائے گی اور ٹھنگڑا اور ٹھنگڑا پہچان کرانے کے لیے ایک ہوتی ہے کہ اس کی برائی بیان کرنے کے لیے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں کا حکم کیا ہے اس کو بھی ان اس کتاب کے ذریعے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے ہم سب کو گناہوں سے بچائے دعوت اسلامی کے متی محل کا تو رکھے اللہ تعالیٰ اب تک جو ہم نے اے ایمان والوں سلسلے میں بیان کیا جہاں جہاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائے آپ کے تأثرات آپ کے جذبات آپ کے مشورے آپ کی تجاویز کی پہلے بھی ہمیں حاجت تھی آج بھی حاجت ہے اور شاید امیدیں آئندہ بھی حاجت رہے گی ہمارا ایس ایم ایس نمبر آپ کے سامنے ہے اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے جذبات اپنے تاثرات اپنے احساسات اپنے مشورے اپنی تجاویز ہم تک بھیجیں تاکہ ہم, تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر انداز میں اس مدنی چینل کو چلا سکیں آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی پروگرامس ہوں سلسلے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھیجیں کہ جناب یہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے یہ سلسلہ شروع کیا جائے انشاءاللہ شاء یہ اس پر بھی غور کیا جائے گا عید کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سلسلے تیار ہیں انشاءاللہ ایک طویل لائیو ٹرانسمیشن کے سلسلے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ طویل لائیو ٹرانسمیشن کے سلسلے بھی آپ دیکھتے رہیے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تطا فرمائے پی جاہد نبی لمین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم صلو عل الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ